من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبله ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل يهودي اسلام, اسلام کے مابین, مابین, مابین وسط سے, سے ان کے دلوں میں ڈالتے تھے اور شوشے چھوڑتے تھے مختلف قسم کے دین متین پر اشکالات پیش کرتے تھے جیسے, جیسے کل آپ کے سامنے بیان ہوا اللہ تبارک و تعالی نے ان کے شبہات کو بیان کیا اور ان کے شبہات جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے وہ سن کر کے وہ آک لیہ صاحب السلام سے آ کر سوالات شروع کر دیتے تھے یہ کیوں ہے تو وہ کیوں ہے ایسا کیوں ہے تو ویسا کیوں ہے تو بعض اوقات یہودی بھی آ کے آکلیہ صاحب السلام سے سوالات کرتے اور فضول سوال کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے عیسائے مبارکہ کے اندر سختی کے ساتھ منع فرمایا اور اس کی اس کا جو نقصان ہے اس سے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تعالیٰ نے رشاہ فرمایا کہ ہم تُرِیدونَ ان تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ کَمَا سُعِلَ مُوسَى مِن قَبْلِ فرمایا کہ کیا تم اپنے رسول سے اسی طرح سوال کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے جی جیسے پیشے بیان ہو چکا ایک گائے کے بارے میں ایک بندہ قتل ہوا تو کہا کہ گائے زبا کر دو انہیں کہے جی گائے کون سی ہو کس طرح کا رنگ ہو جی کہاں رہتی ہو کیا ہو بیان کر دیں سوالات کی برمار کر دی انہوں نے سوال کرنے سے منع فرمایا گیا کے ساتھ کیا تھا اب یہاں پہ یا تو خطاب یہودیوں کو ہے یا پھر رسول علیہ السلام کے صحابہ کو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے یہودیوں کو ہے تو مطلب یہ ہے کہ میں جس طرح تم نے اپنے نبی موسی علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا وہی حال تم ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہو ان کو سوال کر کر کے کر کر کے تم نے پریشان کیا تھا انہیں بھی پریشان کرنا چاہتے ہو ایک بات دوسری بات اگر اس کا مخاطب جو ہے وہ لوگ ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ جس طرح السلام کو یہودیوں نے پریشان کیا تھا سوال کر کے اسی طرح تم محبوب علیہ السلام کو پریشان کرنا چاہتے ہو جی تو پھر کیا ہوا جی کسی نے کوئی سوال کیا علیہ السلام سے کسی نے کوئی سوال کیا تو کھڑا ہو لگا جی میرا ابا کون ہے یہ رسول علی اللہ علیہ السلام سے پوچھنے لگا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی بنا فرمایا کہ تم یہ بات بھی میرے حبیب سے نہ پوچھو اب پوچھنا کیا ہے آکل اسلام سے صرف وہ بات پوچھنی ہے جس میں دنیا کا نفع ہو یا آخرت کا نفع ہو بس یہ دو باتیں اس کے علاوہ تیسری کوئی بات پوچھنے کی اجازت ہے نہیں ہے جیسے آج بھی بڑے سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے کہ اپنے اندر لیے پھرتے ہوتے ہیں باتیں وہ جہاں بھی بیٹھے اپنی پٹاری کھول لی اس میں سے جناب سوالات نکالنے شروع کر دی یہ کیوں تو وہ کیوں ہے اچھا انہیں کسی بات کا پتہ بھی ہوگا نا پھر بھی پوچھ رہے ہوں گے اگلے بندے کا امتحان لینا بھی مقصود ہوتا ہے بازو ان کا ایک بندہ آیا میرے پاس مولوی تھا وہ دس بارہ مولوی اور بھی تھے وہ بیٹھ گئے جی اس نے مسلسل اکیس بائیس سوال کیے یہ کیا ہے میں نے کہا یہ ایسے ہے کہ یہ کیا ہے میں نے کہا ہے میں نے یہ نامورات سوال یاد کیے ہوئے بالکل اس کی ایک مولوی مجھے اپنے میں بھی ملا وہ بھی اس نے سوال تیار کیے ہوئے تھے وہ <متحدث> کہتا ہیں جی بعد میں پوچھ کے میں نے کہا یار ماشاء بڑا آپ کا آپ کو روزانہ یہ مسائل پیش آتے ہیں کہتا نہیں جی جہاں بھی کوئی عالم ملتے ہیں میں ان سے پوچھ لیتا ہوں بھی یہی پوچھ لیتا ہوں اس کے مزید نوبت نہیں آتی پوچھنے کی کیا کریں ایسے آمک لوگ ہیں ایک امام تو بہت بڑے ان کے پاس ایک بندہ آیا ایسے کئی وہمی بھی ہوتے ہیں پھر تو دین کا مسئلہ بھی پوچھیں گے تو پھر ایسا پوچھیں گے جس کے پوچھنے کی جناب ضرورت ہی نہ ہو ایسے ہوائیاں مار دیں گے امام تھے بہت بڑے ان کے پاس ایک بندہ آیا آگے کہنے لگے جی میں وضو کے وقت داڑی دھوتا ہوں لیکن گلی نہیں ہو پاتی وہ بھی داڑھی دھوتا ہوں گلی نہیں ہو پاتی پھر کیا کروں وہ امام تھے وہ بھی سمجھ گئے اس کے جو مزاج ہے اسے جواب ایسے دیا جائے انہوں نے کہا رات کو پانی کا ٹپ بھر کے نا داڑھی اس میں ڈال کے سو جایا کرو صبح تک ساری گلی ہو جائے گی کہ نہیں صبح تک ساری جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں انہوں نے بالکل ہولیا والا ماولہ بنایا ہوتا ہے لیکن باتیں ایسی ہمکانا کر رہے ہوتے ہیں سمجھ سے بالاتر بات ہوتی ہے جیسے شروع شروع میں جب انہوں نے انگریز نے سکول کھولے تھے نا مدرسے میں مسے میں سکول کھولے تھے جنہیں مکتب سکول کہتے تھے مکتب کہتے تھے اسے تو وہ سکول کھولے اس نے تو شروع میں بندے آتے تھے چیکر کر ممتحن کہتے انہیں امتحان لینے کے لیے آتے تھے ایک عالم صاحب جو ہیں وہ بھی بھرتی ہو گئے انگریز کے سکول میں تو وہ پڑھا رہے تھے سبق تو اچانک کہ بندہ بڑا سارا امامہ باندھا ہوا وہ جناب اس نے انٹری ماری تو وہ دیکھ کے مولوی صاحب ڈاری گیا انہوں نے کہا یار یہ کوئی چیک کرا گیا ہے تو کہیں یہ نہ میں سبق پڑھا رہا ہوں کو غلط بات کہہ دوں تو یہ غلط اثر جائے جا کے شکایت کر دے بھی ان کو تو آتا ہی کچھ نہیں وہ بیچارہ سبق پڑھانے سے ہی چپ ہو گیا چپ کر کے بیٹھ گیا کافی دیر بیٹھے بیٹھے اس نے کہا بات چلائیں کچھ یہ کچھ بولے میں کچھ بولوں کچھ تو پتا چلے یہ ہے کون اس نے کہا جی آپ کا اسم شریف کیا ہے اس نے کہا جی یوسف کیا کہا اس نے یوسف اس نے کہا بچو آپ سبق پڑھو یہ جوسف ہے اس نے کہا خدا کے لیے اگر تیرے پاس علم نہیں ہے تو کم از کم ہولی بھی پھر وہی بنا یہ حلیہ علماء والا بنا کے پھرتا ہے لوگ مغالطے میں لمبی کر دی بیٹھے ہوئے ایک بندہ آ کہیں سے بڑی وجاہت والا علماء والا دب دبدبا اس کا وہ آ گیا آپ نے فوراً ٹانگیں اپنے سمیٹ لی سیڑھیوں کو بیٹھ گئے کافی دیر بیٹھے رہے تو وہ کھانس کے مسئلہ پوچھنے لگا جی یہ فرمائیں روزہ کس وقت کھولنا چاہیے آپ نے جب سورج غروب ہو جائے کہتے کسی دن رات کو بارہ بجے غروب ہی نہ ہو تو پھر آپ نے یہ سن کے نا آپ نے فرمایا بھی ٹانگے لمبی کی آپ نے ابو حنیفہ ٹانگے لمبی کرنے کا وقت آ گیا ہے میں ہم تو اسے عالم سمجھ کے اس طرح اکٹھے ہو کے بیٹھے تھے یہ تو بیچارہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ جناب ایسا ہو سکتا ہے کہ جناب سورج غروب نہ ہو کہتا ہے آدھی رات ہو جی سورج گروپ بنا ہو تو پھر روزے کا کیا بنے گا لوگ تو پریشان ہو جائیں گے روزے والے ایسے ہوتے ہیں تو یہ سوال کرنا جس کا فائدہ نہ دنیا میں ہو نہ آخرت میں ہو ایسا سوال کرنا کیا ہے منع ہے ٹھیک ہے کوئی بھی بندہ سوال کرے آپ سنیں نا ایسے جناب نہ آپ منہ کے پوچھ لیں گے جی فرون کا جو ببرچی تھا اس کا نام کیا تھا بندہ پوچھے تو نے اس کی دعوت کرنی ہے گھر بلا کے کرنا ہے تمہیں اس کے لیے جو اسے کھلانا چاہتا ہے گفٹ دینا چاہتا ہے اسے تو فرون کے باورچی کو کیا کرنا چاہتا ہے فرانے کے سالے کا نام کیا تھا ایسے بد دماغ ہوتے ہیں فضول سوال کرتے ہیں یہ ہر بندے کو چاہیے علما کو بھی میں گزارش کرتا ہوں ایسے سوال سننے ہی نا جو بھی ایسی بات کرتا ہے اس کی بات ہی نہیں سنیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کالو سلامہ انہوں انہیں سلامتی والی بات کیا تو انہیں کہ مہربانی کریں آپ کو بات پوچھنے والی پوچھیں جس سے آپ کی دنیا میں نفع ہو اور آخرت میں نفع ہو آج دیکھیں آپ پوری قوم جو ہے قرآن پاک کس لیے پڑتی ہے صرف نیکیاں کمانے کے لیے کس کے لیے دس نیکیاں آ جائیں گی بس کافی ہیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے نہیں پڑتے سمجھنے کے لیے نہیں پڑھتے قرآن پاک کو اگر قرآن پاک کو قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے پڑھتے تو آج کہیں پہ بدر ہوتا کہیں پہ حنین ہوتا کہیں پہ خندق ہوتا کہیں پہ جناب آج جناب یمامہ برپا ہو چکی ہوتی قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے پڑھتے تو یہ مرزا قادیانی لانتی ہے ایسے پوری زندگی کر کے نہ جاتا یہ قتل ہو جاتا پہلے دن ہی جیسے آ سے تو شام کے سیابہ نے کیا ہے جناب کو ساٹھ سال سے اوپر اس کی عمر ہے میرے بات کہنے لگا میں ازان کا جواب پہلے نہیں دیتا تھا اب تو ایسا میں پکا ہوا ہوں میں یہ کیسے کہتا ہے میں نے سنا تھا کتنے لاکھ نیکیوں کو سواب ہوتا ہے ازان کا جواب دینے میں نے کہا بس اتنے نیک مزدوری رہنا کچھ نہ سوچنا جس کو بھی ہے یہ کام کرو اتنی عمل بیٹھے ہیں مولوی بھی وہ بھی وظیفے بتا رہے ہیں لوگوں کو ہاں جی یہ کرو تو یہ ہو جاتا ہے وہ کرو تو وہ ہو جاتا ہے قرآن پاک نازل کس لیے ہوا ہے محبوب علیہ شاید السلام کے صحابہ نے تو قرآن پاک پڑھا ہے جنگ کے موقع پر موقع ہے اکل شام کے سیابی ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں کھجورے کھا رہے ہیں ہاتھ میں کھجورے ہیں آکلام سے پوچھتے ہیں حضور یہ فرمائیں کہ جنت جو ہے وہ کتنی دور ہے اکل شام نے فرمایا کہ ایک قدم پہ ہے ادھر شہادت تو ادھر جنت آ گئی کھجورے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی تھی وہ خجور پھینک دی زمین پر. اس نے کہا پھر اتنی جنت قریب ہے تو پھر بندہ اتنا دیر کیوں کرے کھجور کھانے میں جو دیر لگ رہی ہے وہ کرے کیوں بندہ دیر بتائیں ایک دم جناب وہ آکر کر سام دیکھ رہے ہیں اسے کھجور پھینکے جناب میدان کارزار میں بے تھڑک جناب وہ کود پڑے لڑتے لڑتے کافروں کو مارتے وہ خود ہی شہید ہو گئے جنہوں نے قرآن کو سمجھا انہوں نے تو یوں سمجھا یار آج یہی تو وجہ ہے کہ ہم ہجروں میں بیٹھ کے جناب وہ گن رہے ہیں بس ہر چیز شمار میں ہمارے اس سے آگے بڑھ ہی رہے ہم اللہ تبارک و تارا نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں ہم اب اس کی قباحت دیکھیں فضول سوال کرنے کی اور دین اسلام کو مشکوک کرنے کی دین اسلام میں شبہات ڈالنے کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعید شدید بیان کی ہے اس کا نقصان بیان کیا ہے اس کی جو قباحت بیان کی ہے یہ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے رشا فرمایا وہ میتبل قربل ایمان فرمایا کہ جس نے ایمان کے بدلے میں کفر لے لیا ایمان بدل لیا کفر سے کفر بدل لیا ایمان سے وہ بندہ فقط سبیل وہ دور صبح صبح کی گمراہی میں جا پڑا اب بتائیں جی اسی جی جی بات جی جی کو آپ دیکھیں جی جس نے کفر جی کو کفر لیا ایمان کے بدلے میں جس نے کفر لیا ایمان کے بدلے میں آج ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں خدا رسول کا نام لیتے ہیں بچوں کو سکول بھیج دیا کالج بھیج دیا یونیورسٹی بھیج دیا اب وہی لڑکے بےمان ہو رہے لڑکیوں میں ارتداد آ رہا ہے تو بتائیں جہاں پر ایسی حالتوں کے بچہ جائے اور کافری ہو جائے یہ الگ بات ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا یہ الگ ان کے محسوس کرنے کی بھی علامتیں جیسے لڑکی جناب پڑھنے گئی تھی پورا پرگت ہے اس کا بادشر تھی پردا کرتی تھی جیسے پڑھنی گئی پہلے برقع گیا اس کا نقاب گیا اس کا وہ بھی پھر لباس بھی کم ہوتا گیا پھر اسی عورت نے اسی لڑکی نے برکے کے مذاق اڑانا شروع کر دیا تو بتائیں اور کفر کے سنگھ ہوتے ہیں کیا برقع جو ہے اسلامی شاعر میں سے نہیں ہے مسلمانوں کے علاوہ کہیں برقع ہے نہیں ہے نا تو پھر اسلام تو شعر ہوا یا نہ ہوا اسلام کے ساتھ خاص ہوا یا نہ ہوا وہ وہی لڑکی جو کل تک خود برکہ پہنتی تھی آج یونیورسٹی گئی برکے کو جناب ہلکا سمجھ رہی ہے برکے کو گھٹیا سمجھ رہی ہے زین سم زین کی جناب ناشی سمجھ رہی ہے کہ یہ دقیوسی زین سے ناشی ہے کہ برکہ پہننا یہ کرنا وہ کرنا یہ تو ان پڑھ لوگ کرتے ہیں تو بتائیں رب رسول کے حکم کو ان پڑھ کر حکم کہنے والا بندہ مسلمان ہے تو پھر اور کفر کیا ہوتا ہے بھائی بتائیں اور کفر کیا ہوتا ہے مائیاتا. مائیاتا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے مائیاتا. کفر لے لیا ہے ایمان کے بدلے میں ایمان دے دیا جنہوں نے صرف یہی نہیں آج آپ ذرا اندازہ لگائیں مائیاتا. آج ہمارے حکمران مائیاتا. اسرائیل سے جا کے ملقاتیں کرتے مائیاتا. پھرتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ جو بیٹھا ہے اس وقت زلیل آزم اس زلیل نے اپنا پورا وفد بھیجا ہے جا کے اسرائیلی صدر سے ملقات کر کے آئے اور یہ دلی مو سے نہیں بھونکے کہ ہم نے یہ حرکت کیا ہے یہ کتا ہوتا ہے نا کتا اس کو صرف کھانے کی ہوتی ہے کس کی کی ہوتی ہوتی ہے ہے کھانے کتے کو کسی چیز نہیں لگتا لیکن کتوں میں بھی کتے غیرت والے ہوتے ہیں یہ شہر کا کتا تھا نا جی وہ جنگل چلا گیا وہاں جا کے اس نے دیکھا تو جنگل کا کتے کمزور ہے یہ شہر والا کتا موٹا تازہ پلا ہوا اس نے کہا تو پرٹھے ایسی ایسی اس نے غذائیں بتائیں جو جناب بڑی اس کی ریسپی بھی بڑی کمال تھی تو جنگل والا کتا تھا اس کے تو منہ سے رالٹ پکڑنے لگا اس نے کہا یار کبھی ہماری بھی دعوت شاعت کار ہیں کبھی بلا ہمیں بھی لنچ پہ ڈنر پہ کسی چیز پہ بلا لے اس نے کہا چل ٹھیک ہے اچھا یہ جب آیا نا شہر میں وہ جنگل والا کتا اس کے ذہن میں آیا اس نے گلے میں پہنا ہوا ہے پٹا اس نے کہا میں جس گھر میں رہتا ہوں نا ان کی رکھوالی کرتا ہوں کیا کرتا ہوں ان کی رکھوالی کرتا ہوں آج ساری جاگ کے دھیان کرتا ہوں ان کے گھر کا وہ جب تک جو ہے نا مجھے اطمینان نہ ہو جائے کہ آپ جناب سارے جاگ گئے میں کمزوری ٹھیک ہوں اس نے کہا اس غلامی سے تو بہتر ہے کہ میں آزادی کی زندگی گزاروں چاہے کمزوری کیوں نہ ہوں ہیں آج یہ جو کتے ہیں نا آئی ایم ایف کے غلام بنے ہوئے ہیں یہ ظلیل صرف اور صرف نفس کے کتے بنے ہیں تو نے پوری قوم کو گریب رکھ دیا یہ ہوگیوں کے ہاں آج مسلمانوں کا ایک ایک بچہ پاکستان کے اندر مقروض ہے ان ظلیلوں ان کتوں کی وجہ سے یہی بے غیرت لوگ ہیں اپنی جناب نفسانی خواہشات کی وجہ سے اپنی جناب وہ زندگی کے اسٹائل جو ہے ان کو پورا کرنے کے لیے اپنی لگجلی لائف بنانے کے لیے مسلمانوں کے ایک ایک بچے کو جناب مقروض کر دیا ان ظلیل آج یہودیوں کو تسلیم کرنے کی جو بات ہو رہی ہے وہ بھی اس کے پیچھے بھی صرف یہی منطق ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جتنے بھی پیسہ ان سے جلیل یہ لوگ لیں گے ان سے پیسہ ماریں گے یہی بڑے کتے کھا جائیں گے بڑے کتے جو بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر جو اپنے آپ کو اشرافیہ کہتے ہیں یہی حرام خور کھاتے ہیں ایک ایک بچہ نے گروی رکھا ہوا ہے کافروں کے ہاں جو ہوں کیا جن کی طرف دیکھنا حرام تھا ہمارے لیے جن کو جن کی شکل و صورت کو دیکھنا حرام تھا ہمارے لیے جن کی شکل و صورت کو اپنانا حرام تھا ان کی تشبیح اختیار کرنا ہمارے لیے تشبو اختیار کرنا منع تھا ہمارے لیے آج جناب انہیں سے پیسے مانگ مانگ کے کتے کی طرح یہ بھی مانگ مانگ کے کھا رہے ہیں اور جس زلیل کو کہا جائے بھی اسلام کے غلبے کی بات کرو وہ کہتے ہیں دیکھو جی, بلد جی بلد جب تک ہماری اکنامی مضبوط بلد بلد نہیں جی ہوگی تو ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے میں نے کہا زلیل انسان کہتے ہو آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس کتنے پیسے تھے کتنے پیسے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب آپ کی وفات ہوئی اور پانچ دنوں بھی نہیں تھے آپ کے گھر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جب شادیت ہوئی کتنے پیسے تھے آپ کے گھر میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کتنے پیسے تھے آپ کے پاس تمام حصہ خود فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں آپ گھوڑا لے نکلی پیسے جمع کر رہے تھے وقت کا خلیفہ ہو یار اتنے سارے جو چھوٹی چھوٹی علاقوں کو کو کے ملک پیسے جمع نہیں ہوئے تو جب آپ کی شہادت ہوئی تو صرف آٹھ روپئے جمع ہوئے تھے گھوڑا بھی نہیں خرید سکے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ مضبوط ہوگی تو ہم لوگ انسان اکنومی نہیں امام مضبوط کر اپنا یہی سلطنت عثمانیہ جی کون سے ان کے پاس پیسے تھے بتائیں اس وقت بھی یہ یہودی امیر تھے لیکن مسلمانوں میں ایمان تھا مسلمانوں میں ایمان تھا وہی لڑاتا ہی انہیں وہی فتح یاب کرتا ہی انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا ارشا فرمایا ہے میں کہ تمہارا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہو تو پھر فتح یاب تم ہی ہو گئے آج ایمان آج ہے نہیں یہ ذلیل کے بچے رونر ہوتے ہیں وہ جناب ہمارے حسن حسن حسن م, پاس کچھ نہیں ہے تو بتائیں یار یہ حضرت ارتر الغازی اللہ جو تھے آج تو لوگ ان کا ڈراما بھی دیکھ چکے ہیں ہے یا نہیں کیا تھا ان کے پاس جھوپڑیاں ان کے پاس رہنے کو گھر بھی نہیں تھا ہے یا نہیں ایسا خیموں سے انہوں نے حکومت شروع کی ہے اسلام کی خیموں سے انہوں نے اسلام نافذ کر دیا یہ ذلیل لوگ جو ہے بڑے گھر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھڑا ہوا تمایا دن سمجھ کڑودھ آج یہ زرعی لوگ کتنے جناب اونچے جا چکے ہیں اتنے اسمان سے باتیں کر رہی ہیں ان کی بلڈنگیں یہودوں نے سارا کیا ان کا جناب ہر بہت ڈالر پڑے ہوئے ہیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے آج اسلام کا نام لینے کو تیار نہیں ہے اسلام کی بات کرنے کو تیار نہیں ہے یہ لوگ اور جس کو بھی دیکھو فرس بھی بنا ہوا نام حرام خور وہ کہتے ہیں دیکھیں اب ہم مکی زندگی گزار رہے ہیں ہاں؟ کیا مکہ میں ایسے ہی تھا کہ چپ کے بیٹھے رہتے تھے سارے, سارے مسلمان شہید ہوتے تو نہیں کسی کو کہتے بھی کچھ نہیں تھا کیا مکہ سے نکلنا بھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا بتائیں چلو ہجرت ہوئی یا نہیں ہوئی باقی باتیں چھوڑو آپ آپ کے وہ سمجھ آنے والی باتیں نہیں ہیں ہجرت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی مکہ سے بتائیں تو پھر یہ اس طرف کیوں نہیں آتے مرتبہ وہ دفاع ہو جائیں آج یہودیوں کو آپ دیکھیں اسرائیل کے اندر سارے یہودی جمع ہو رہے ہیں جہاں کہیں سے سارے یہودی وہاں جمع ہو رہے ہیں دنیا بھر سے یہودیوں کو وہاں جمع کر دیا گیا ہے اور اسی طرح کر کے ربوے کے اندر جہاں کئی بھی قادیانی ملتے ہیں انہیں کمزور ہیں اٹھا کے انہیں وہاں جمع کرے ربے کے اندر یہ ایک وقت آئے گا دیکھنا آپ یہ اسرائیل بنے گا یہاں یہ منی اسرائیل بنے گا آپ کو نہیں پتا ان کے منصوبے کیا ہیں آج آپ دیکھ لیں پورے پاکستان کے اندر یہودی یہ قادیانی جو ہیں وہ کیسے ہاوی ہوئے پڑے ہیں یہاں پہ ایک کتا مر جائے نا ایک کتا مر جائے کافر مر جائے تو کیسے اون تو مچا دیتے ہیں دنوں دی ایک نوجوان لڑکا اس نے بوتھ کا نعرہ لگا مرزا گولی مار دی بتائیں کہیں نام ہے اس کا اور کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا لا اللہ نعرے مارتے رہیں گے ہم پہ وہ کمینے لاکھوں میں نہیں ہے ابھی تک تھوڑے سے لوگ لیکن یہ ہمارے ملک کا جو خنزیر اشراف یار ہے نا یہ ان کا ایسے غلام بن چکا ہے مرزائیوں کا یہودیوں کا اور نصرانیوں کا کہ یہ جناب نوزب الم اسلام کو اور اہل اسلام کو دبانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں صرف وہ راضی ہو جائیں مرزا ہی راضی ہو جائیں بتائیں بھائی اس سے ایک دو سال پہلے بھی وہ فیرنگ کر چکے ہیں مسلمانوں پر مسلمانوں کو مار چکے ہیں یہ جب بھی مسلمان ہی کھڑے ہوئے مسلمان پہ گولی چلی ہے تو پھر تو نہیں چلتی گولی تو میں کیسے مان جاؤں یہ مسلمان ہیں سارے یہ کل میں نے مسلہ تفسیر مشری میں جو لکھ رہا ہوں اس میں کل میں نے مسئلہ لکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قران کریم میں ارشاد فرمایا بما کہ یا ایھا الذين आमनوا ما تغلوا للذین میں کہ مؤمنو تم ظالموں کی طرف اپنا دل کا میلانا رکھو اپنے دل کو ظالموں کی طرف نہ جھکنے دینا اس کی تفسیر میں امام بغدادی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اپ فرماتے ہیں کہ ترکنو الی الذین ظلمو رقوم الی الظلم رقوم الی یہ ہے اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے اندر کھاتے مشرکوں کافروں یہود و کے ساتھ معاہدے کر لے میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن اوپر سے ان کے خلاف نعرے لگاتا رہے آپ صحیح سے بتائیں. بتائیں میرے ملک کا وزیر اعظم تھا اس وقت نواز شریف اس نے قادیانیوں کو بھائی کہا یا نہیں کہا بولے نا بھائی, بلنے بھائی. بلنے بھائی. بلنے بھائی. ان کے خفیہ معاہدے ہیں یا نہیں ہیں ان کے ساتھ بلن. اس کے بعد عمران خان آیا اے جی؟, اے جی اس کی جناب وہ عورتوں کے سیدھے جناب مرزے جو ان کا حرامی بیٹھا ہے اس وقت لندن کے اندر اس کے سامنے بیٹھ کے اس نے بکواس کی تھی عمران خان آپ کے ساتھ ہے جی؟ وہ ویڈیو آج بھی موجود ہے آپ لوگوں نے دیکھ دیکھ لینا اچھا میں بیان کرتا ہوں کوئی پاگل کے بچے انہوں کے پٹے باؤلے کتے ہو جاتے ہیں سننے کہتے ہیں یہ تو جھوٹ کہہ رہے ہیں ہمیں کتے کی طرف منسوخ کرتے ہیں سب کو ہم ایسے بٹے ہیں نہیں جی یہ تو جھوٹ کہہ رہا کہاں ہوتے ہیں نا آپ کو پتا ہے غلام ہے جن کا ہی کتے والا ہوتا ہے کہ مالک کے لیے بھونکنا ہے ہم نے اور کسی کے لیے نہیں بولنا ہم نے دن کے لیے نہیں بولنا صرف انہیں کے کتے ہیں وہ یہ زین میرے جو حکم ان کا ہے نا بڈیروں کا جو قادیانیوں کے قابل کر کے خود کافر ہو چکے ہیں وہ ہی ان کا حکم ہے جو پیچھے چڑھے ہوئے ہیں ان کے ان کو کافر ان کی پیروی نے کیا ہے انہوں نے پیروی کی تو وہ کافر ہوئے تو امام کیا فرماتے ہیں امام ما بغدادی رحمہ اللہ شاہ فرماتے ہیں بات جو بندہ خفیہ طور پر ان کافروں کے ساتھ معاہدے کرے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن ظاہر میں ان کے خلاف تقریر کرتا رہے ان زلیوں نے کیبسلوٹلی نا ناٹ کا بچہ یہ قادیانی بچہ ہے عمران خان یہ پورا یہودی ہے اس ذلیل نے بکواس کی لوگوں کو کہا کہ میں امریکہ کے خلاف بات کر رہا ہوں اے اور جب اس کی مجلس سے میں نعرہ لگا کہ امریکہ کو جو یار ہے غدار ہے کہتا یہ نہیں لگانا, لگانا یار تو ہم بھی وزاتے ہیں ان کی ایم بی سی میں نہیں وہ ہم نے ویسے دیا تھا بھائی نا آپ نہ مسلمانوں میں مصر کا ایک حاکم گزرا جمال عبد الناصر یہ امریکہ کے خلاف بڑی تقریر کرتا تھا اور اس کی تقریروں کی وجہ سے اس کا جنازہ اتنا بڑا ہوا کہ مصر کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا اس ممتاز جنازہ امریکہ کے خلاف بڑی تقریب کرتا تھا بعد میں بات کھلی وہ امریکہ کا یار تھا امریکہ کے ساتھ اس نے مواد کیا وہ تھا سارے خفیہ آج جو کہتے ہیں میں ٹچ دے دیں یعنی <سؤال> اسلام جو ہے صرف ہاتھ لگانے کے لیے ہے جیسے گاؤں دیہاتوں میں نا اب تو خیر وہ بھی محبت ہی ختم ہوگی مسجد کی گاؤں دیہاتوں میں بچے ہوتے تھے یا عورتیں جاتی تھی نا مسجد کے دروازے کو ہاتھ لگا کے چوم کے جاتے تھے اب تو خیر وہ بات ہی نہیں رہی ہے یا نہیں ہاں وہ جو پہلے کی محبت تھی نا وہ نہیں نظر آتی اب اب گاؤں بھی جائیں تو وہاں بھی یہ نہیں دکھتا کہ لوگ جو ہیں مسجد کو چوم رہے ہوں کنی سمجھ ہے مسئلہ تو یہ لوگ امام مولا شاہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جو کہیں جی امریکہ مرد آباد مرداب لیکن اندر سے جناب مشن بھیجیں اندر سے جناب وفد بھیجیں ان کو ملنے کے لیے کہ جناب آپ کی مہربانی ہم بھی آپ کے کتے ہیں ہمیں کچھ دے دیں یہ آپ دیکھ لیں جس طرح کر کے سارا ارب سارے عرب اس وقت ان کے مرید ہو چکے ہیں हैं؟ हैं? چاہے وہ جناب سلمان ہو हैं? یا پھر اس کا بیٹا ہو, بیٹا ہو محمد بن سلمان, محمد سلمان محمد محمد محمد ہو ان کا وزیر خارجہ جناب سعودیہ کا دورہ کر چکا ہے سعودیہ کا دورہ کر چکا ان کا وزیر خارجہ اسرائیل کا نعوذ باللہ من ذالک اب نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مؤامر فرمایا میں مسئد اقصہ شریف کو شہید کرنے کی باتیں ہونے ہیں مسئد اقصہ کو شہید کرنے کی باتیں ہو ہیں اور یہ دیکھ رہا ہے انہوں نے کرنا ہے ظلیلہ انہ <سؤال> है? اور یہ پوری دنیا کے اندر ایک پاکستان تھا جو جناب پوری دنیا کے اندر ایک پاکستان تھا جس کے پاس پورٹ میں لکھا ہوا تھا یہ جو پاسپورٹ ہے سوائے اسرائیل میں جا سکتا ہے ہندوستان جا سکتا تھا برما جا سکتا تھا ہیں جی ہر ملک میں جا سکتا تھا میں اسرائیل نہیں جا سکتا لیکن اب یہ بھی اس کا کلمہ پڑھ چکے ہیں یہ بھی اسرائیل کا کلمہ پڑھ چکے ہیں نا مارے یہ اشران خان کی حکومت آئی تھی تو کیسے جناب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کہ کٹیاں بھونکی تھی اس نے کہا تھا اسرائیل کو ماننے میں کیا گناہ ہے اب تو کوئی ملہ لپاڑے بڑے بڑے پیٹ ہیں خنزیروں ہے کتنا کھاؤ گے تم بھائی ایسی اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہو کیا جواب دوں گے تم رب تبارک تعالہ کو اب وہ بھی اسے تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اسے تسلیم کرنے میں کیا کب ہے ہماری دوز بھرنی چاہیے بس یعنی آ جا کے خلاصہ یہی نکلتا ہے اسلام کا کو کوئی بھی نہیں رہا اسلام کا نہ کوئی گھر رہا ہے اور نہ اس کا کوئی دیس رہا ہے اور نہ اسلام کو گچانے والا رہا ہے آج انڈیا کے اندر کتے تو بھونک رہی کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پہ اتراج کر رہی جب ہمارے ملک کے اندر کتیاں اکٹھی ہو کے بھونکیں گی رسول شام کے نکاح پر اعتراض کریں گی تو وہاں تو وہ ہیں افسوس ہے اس بات پر کہ وہاں پہ جتنے بھی گدی نشین ہیں جتنے مولوی پیرے ہیں ان سب کے منہ کے ساتھ کتے بندے ہوئے ہیں نہیں بولتا کوئی بھی کوئی بھی نہیں بولتا ہاں ان کے سامنے کھڑے ہو کہہ دے جسے معمولات اہل سنت کہتے ہیں ان کے بارے میں کوئی بات کر کرتے تو ایسے پڑیں گے جیسے بھوکے کتے پڑھتے ہیں پڑھتے اس کے بارے میں بات کر دی اسی سے تو ہماری روٹی چلتی ہے آج رسول اللہ علیہ شام کے نکاح پہ اعتراض ہو مولوی چپ ہے رسول اللہ علیہ السلام کی عزت اور ناموس پہ ہم لوگ مولی چپ ہے آپ یہاں پہ کھڑے ہو گئے کیا دیں جناب باب فرید الدین اللہ کا جو دربار پہ جو دروازہ بنایا ہوا ہے وہاں سے گزرنا جو کوئی بندہ جنگی نہیں بنتا دیکھنا پھر مولی کیسے آپ کی لاک کو پڑتے ہیں اٹھارہ سو مول پیر اکٹھے ہو جائیں گے انہیں پتہ ہے مولیوں کو پتہ ہے اس سے ہمارے پیر کی روٹی وابستہ ہے ہمارے پیر کی روٹی وابستہ ہے اور پیر کو بھی پتا میں تو مر جاؤں گا بھائی اگر مولی کی بات میں لوگ آ گئے تو اگلی آئے مبارکہ جو ہے نا وکالت مبارک و تعالیٰ نے ہے ہے کہ گوسلے بس بس بس بس یہ جی نہیں سمجھا مسئلہ وہ انہیں کہتے ہیں وہ انہیں کہتے ہیں وہ انہیں کہتے ہیں ڈگوسلے ہیں میں ذرا غور کرتا ہوں تو اس وقت ہمارا دین بھی ڈگوسلی ہے عوام کے پاس جو ہے عوام جسے دین سمجھ چکی ہے رسول اللہ اتنے گھنٹے لائن بنا کے بندہ کھڑا ہے نماز ایک بھی نہیں پڑھ رہا حرام خور جنتی بنا, جنتی بنا ہوا جنتی بنا ہوا بتائیں ان پاگلوں کو کون سمجھائے بڑے بڑے ملہ پیر لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہیں تمہیں نہیں پتا وہ دروازہ جو ہے وہ کیسے جینتی بنتا جنتی ایسے بنتا جیسے بابا فرید گزرا ہے بابا فرید رحمہ اللہ آپ اسلام کے مجاہد جہاد کرتے تھے شیخ الاسلام تھے مدرسے کے مفتی تھے مدرسے سے آپ بہت بڑے, بڑے, بڑے, بڑے آپ نے بڑے بڑے علماء تیار کیے پوری کھیت تیار کیے آپ نے علماء کی اور اپ کے اپنے بیٹے میدان کارزار میں کافروں کے خلاف جہاد کیا کرتے تھے اور اپ کے کتنے بیٹے اسلام کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں یہ باپ کا کردار تھا باپ نے کہا جو میری طرح گزر کا روے نہ جائے گا اج ہم آؤ جنت کے دروازہ گزر کے ہیں میں نے کہا جو جنتی ہوتے ہیں نا وہ جنت میں جاتا ہے واپس نہیں اتا تو جو ا کے گزرا ہے تو اس یقین کر لے کچھ ہو رہا ہے تو کہ نہیں تیرے عمل میں تبدیلی نہیں ائی کوئی بدلاؤ نہیں آیا. تو بتا پھر تو کھڑا کہاں ہے انہی چیزوں نے لوگوں سے عمل کا جو جذبت ہے وہ بھی ختم کر دیا ہے آج جس کو بھی ہاتھ لگا وہ جنتی ہے کتنی بار میں نو بار گزرا ہوں جی وہاں کھڑا کر میں اکی بار گزرا ہوں میں جی. نے تو کبھی قضا ہی نہیں کیا جی میں تو ہر بار گزرتا ہوں یہاں سے بندے کہتے ہیں واہ واہ یار کیا بات ہے کیا بات ہے یہ تو اکی بار گزرا ہے اس نے زندگی میں قضا بھی نہیں کیا کبھی تو ہم نے ڈگوسروں کو دین سمجھ رکھا ہے بھائی چار گھونسلے اکٹھے کیے بزرگوں کو جو تعلیمات تھی انہیں چھوڑ دیا یعنی بابے کا مدرسہ بنانا بھی ہمیں سمجھ نہیں آیا بابے کے مدرسہ بھی سمجھ نہیں آیا بابے نے علمات تیار کیے وہ بھی سمجھ نہیں آیا بابے نے جہاد کیا وہ بھی سمجھ نہیں آیا بابے نے اپنے بیٹے جہاد کے لیے تیار کیے بابے کے بیٹے جہاد کے لیے شہید ہوئے تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے وہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آیا ہمیں کیا سمجھ آیا جو گزر گیا وہ جنتی بس میں نے کہا یار بتاؤ آپ تو ویسے رش میں گزرتے ہیں اور آپ کی کمر پر پولیس ڈنڈے بھی پھرتی ہے کہ نہیں آپ جنتی بن گئے تو عمران خان بھی تو وہاں سے گزرا ہے وہ تو بڑے پروٹوکول کے ساتھ گزرا ہے وہ جنتی کیوں نہیں اور عمران خان کے گھر میں جو خاتون ہے وہ تو بابا فرید کے خاندان سے ہے وہ تو خود پیرے کامل ہے تو بتائیں وہ جنتی کیوں نہیں کہتے نہیں جی وہ یہودی خود ہے میں نے کہا وہ یہودی ایجنٹ ہو گیا جنت کا دروازہ گزر کے بھی کیا چیز ہے خدا کے لیے رسول علیہ السلام کے دین کی طرف آئے رسول اللہ السلام کے دین کی طرف آئے جو آکلام نے دیا ہے نا اتنا عرصہ جدوت کر کے تیئیس سال کے اندر آئی وہ ہمارے پاس نہیں دکھتا کہیں بھی آج ہم نے اپنی چند چیزوں کو دین بنا رکھا ہے جنہیں آج آپ کہہ رہے ہیں معمولات بس ہمارے پورے دین کے اندر صرف ہیں اور گاگر ہے چادر ہے اگربتی ہے مومبتی ہے بگڑبتی ہے بس یہی چیزیں چار بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بزرگ کی چادر ہو گئی اور یہ چیزیں ارس ہو گیا پیر کا یہ چار چیزیں بس وہ خانقاہیں جو پہلے اسلام کے لیے جہاد کے لیے فوجی تیار کیا کرتی تھی है? है? آج وہاں سے صرف ملنگ نکل رہے ہیں چرچی بگی کر رہے ہیں وہ وہاں منحوس وہ بیٹھے ہوئے جو نماز کے لیے تیار نہیں ہوتے نماز کھڑے بےچارا نہیں پڑھ سکتا وہ جہاد کے لیے کہاں کھڑا ہوا اللہ تبارک نے ارشا فرمایا کفرا بل ایمان میں جس بندے نے کفری تبدیل ایمان بدل لیا اپنا کفر لے لیا فقات سبیل وہ تو دور کی کمراہی میں جا پڑا ہے آگے دیکھیں جی کافروں کی خواہش کیا ہے یہودیوں کی عیسائیوں کی مشرقوں کی اور آج میں مسلمان ہو کے کیا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ارشا فرمایا لوارا کہ تم ایسے سوالات نہ کیا کرو ایسے کاموں میں نہ پڑھو کیوں؟, کیوں کہ کتاب یہی ہیں کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر کر دیں تمہیں کافر کر دیں بتائیں بھی یہ مشن اس وقت ان کا چلا تھا آج تک باقی ہے یا نہیں یہ سکون یہودی نے عیسائی نے اس لیے بنایا نسرانی نے کہ ان لوگوں کا ایمان بدلا جائے آج وہ کامیاب ہو چکی آج وہ کامیاب ہو چکے ہیں آپ ان کے جتنے بھی تیار کردہ فیکٹری کے پرزے ہیں کسی کے اندر دین کی محبت نہیں پائیں گے آپ ہاں اس بندے میں ہوگی جو بچارہ علماء کے پاس بیٹھتا ہوگا بس ورنہ باقی سارے تقریباً ایمان کی محبت سے اسلام کی محبت سے خالی ہیں کسی کے دل میں اسلام کے غلبے کی طرف آپ کو نظر نہیں آئے گی آج ان کا مشن دیکھیں کیسے آج تک ان کا مشن چل رہا ہے جو اس وقت رب تبارک وطال نے بتایا تھا بتائیں بھائی حبیب کریم علیہ نے کیسے غلبہ دیا اسلام کو آئی وہ بھی دکھائی دیتا ہے تو پھر آج اس وقت جو اللہ تبارک وطال نے ان کی سازش بیان کی تھی ان کی سازش آج بھی زور شور پہ چل رہی ہے زور شور سے چل رہی ہے پورے عروج پر ہے پورے جبن پر ہے لیکن میرا جو اسلام اتنا غلبے میں آیا تھا آئی وہ کہاں کیا دنیا جہان کے کام سے مجھے ہی ہیں؟ دنیا جہان کی مصروفیات صرف بجے لگی ہوئی ہیں بس اور کچھ بھی نہیں ہے رب تبارک کو اتار نے عرشہ فرمایا کیا آخر بول تمہیں کافر کرنا کیوں چاہتے ہیں میں ان کے سینے تمہارے لیے حسد سے بھرے ہوئے ہیں تمہارے لیے بغض ہے ان کے سینوں کے اندر وہ کمینے یہ چاہتے ہیں کہ یہ نور اگر ہمیں میسر نہیں آیا تو یہ نور کیوں لے جائیں وہ رحمت اگر ہمیں نہیں ملی تو یہ اس رحمت سے بارہ بار کیوں ہو جائیں اللہ تبارک و اتار نے فرمایا میں یہودیوں کو بھی پتہ چل گیا یہ حق ہے انہیں بھی پتہ چل گیا قرآن حق ہے انہیں بھی پتہ چل گیا کہ امام المبی علیہ السلام خاصم النبی ہے لیکن اس کے باوجود ان نے یہ حرکت تھی کہ اسلام کے خلاف کی تمہیں کافر کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دو اسے ثابت کیا ہوا کہ اس وقت معافی کا حکم تھا آگے کیا ہے آگے آگے اللہ عمرے یہاں تک کہ اللہ پھر اپنا حکم لائے اللہ پھر اپنا حکم لائے مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کوشش کرنے والے بندہ اب معاف کر دو اب چھوڑ دو میں خود کہہ رہا ہوں تمہیں لیکن حتا یاتی اللہ بامر یہاں تک کہ اللہ, اللہ پھر اپنا حکم لائے اللہ پھر اپنا حکم لائے نہیں لایا جہاں کہیں پہ بھی کسی نے مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کوشش کی اہل اسلام نے پھر انہیں سزا دی اور ایسی سزا دی ہے کہ اس کی نسلوں کو یاد رکھا ہے لیکن آج مسلمان ہی جب لوگوں کو مرتد کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں مسلمان حکمران ہو کے مرتد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں مسلمان ٹیچرسر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدر ہے اگر تم مواف کر دو تمہاری مدد کرے گا رب تبارک, و تعالی. پھر رب تبارک و تعالیٰ جب تمہیں جہاد کا حکم دے گا ارتداد پھیلانے والوں کو قتل کرنے کا جب تبار اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا تو پھر تم قتل کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس لوگ تمہاری مدد کرنے پر بھی قدر ہے اللہ و تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق تھا